يا الصلاة والسلام يا نبی يا نور دول اخبار حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوراسی ٹو فور ایٹ 2484 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض حج کرو بے شک اس کا اجر یعنی ثواب بیس غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے بارک وسلم ماہ فاخر ماہ عبد القادر ماہ ربی الآخر جاری ساری ہے اس مہینے کو عاشقہ نے اولیا عاشقا نے غس اعظم بڑی گیارہویں شریف کا مہینہ بھی کہتے ہیں. اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو ہمارے غوث پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا کس شان کے ساتھ کہ آپ, کے زب آپ کی زبان مبارک پر آپ کے لب پر اللہ اللہ اللہ اللہ کی سدائیں تھیں جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت بھی یہی صدایں آپ کے لب مبارک پر تھیں آپ غریبوں سے بہت محبت فرماتے تھے یتیموں کو بہت نوازا کرتے تھے ہزاروں کی آمدنی ہوتی لیکن آپ اپنی آمدنی کو مسکینوں پر خرچ کرتے یتیموں میں تقسیم کرتے غریبوں میں ضعیفوں میں بانٹ دیتے مانگنے والا کوئی آتا ہمارے غو سے پاک دروازے سے خالی نہ لوٹاتے یہاں تک کہ چور چوری کے ارادے سے آیا اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا پتا کیا عطا فرمایا اللہ اسے وقت کا کتب بنا کر بھیج دیا کیا شان ہے اعظم کی آپ کے عقیدت مندوں میں آپ کے مریدوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں میں آپ کے حلقے میں شرکت کرنے والوں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو وہ سے پاک اس کی یادت فرماتے اور یاد رکھیں عیادت کرنا سنت ہے اور اس کے فضائل بھی آپ اپنے حلقے میں آنے والوں کو تحائف دیا کرتے اور آپ کو کوئی تحفہ دیتا تو آپ قبول فرماتے اور ان تحائف کو خود بھی آپ استعمال فرماتے اور دوسروں کو بھی عطا فرماتے غوث پاک بہت منقصر المزاج تھے بہت عاجی ان کی ساری آپ کے ذات پاک میں تھی اور دل کے بہت نرم تھے جسے کہا جاتا ہے رقیق القلب ہمارے غوس پاک ردی اللہ تعلن ہو گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے ہمارے غو سے پاک سخی بہت تھے ہر رات دسرخان بچھایا جاتا تھا اور مہمانوں کے ساتھ اب کھانا تناول فرماتے کمزوروں ضعیفوں کے ساتھ بیٹھا کرتے بیماروں کی عیادت کرتے ہمارے غوث پاک طلب علم دین میں آنے والی تکلیف پر صبر کرتے سب کے ساتھ یکساں محبت کرتے تھے اب اس میں مدنی پھول ہیں ایک ٹیچر کے لیے ایک مدرس کے لیے ایک استاد کے لیے ایک باپ کے لیے کہ سب سے یکساں سلوک باپ اگر اس کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں یکساں سلوک کریں یہاں تک کہ بوسہ دینے میں بھی, بھی یکساں سلوک کریں ہاں اگر نوازنا ہے تو بچیوں کو نوازے یا وہ اولاد میں سے جو بیٹا طلب علم دین میں مشغول ہے اس کو نوازے زیادہ بہرحال ہمارے غوث پاک سب سے یکساں محبت کرتے یہ میرے آقا سلاحت و اسلام کا بھی طریقہ مبارک رہا اور غوث پاک اپنے نانا جان کے طریقہ کار پر تھے جی ہاں آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں والد کی طرف سے حسنی ہیں والدہ کی طرف سے حسینی قدر کو شفقت دیتے سارے عقیدت مند آپ کے سارے فرید آپ کے سب چاہنے والے آپ کے حلقے میں آنے والے آپ کے قریب بیٹھنے والے آپ کے ملنے والے سب یہی گمان کرتے کہ آپ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی مکرم نہیں ہے کوئی زیادہ عزت والا نہیں ہے کیا بات حضرت غوث پاک کے بہت بڑے عاشق آپ نے لکھا بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا ہے بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا تیرا چھینٹا میرا غاصل ہے یا غوث پاک آپ موسلا دھار بارش برسانے والے آپ کے زوردار بارش تو بارش ہی ہے مگر مجھے پاک کرنے کے لیے مجھے غسل دینے کے لیے آپ کا تو ایک چھینٹا کافی تو غصے پاک کے صدقے میں کاش یہ اچھے اور صاف ہم میں بھی پیدا ہو جائے ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائے ہم بھی صحاوت کرنے والے بن جائیں ہم بھی غریبوں کو قریب رکھنے والے بن جائیں یتیموں کو نوازنے والے بن جائیں ضعیفوں کو مان دینے والے بن جائیں ہم بھی کاش غسے پاک کے صدقے میں منقصر المزاج ہو جائیں ہمارے مزاج میں بھی اکڑ فون آ رہے تکبر نہ رہے بلکہ آجزی آ جائے دل ہمارا بھی نرم ہو جائے گھر کے کام کاج ہم بھی کیا کریں غوث پاک سخی ہیں ہمیں بھی سخاوت میں سے حصہ مل جائے اور ہمیں تکلیفیں آئیں تو ہم بھی صبر کرنے والے بنیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے مغموم افسردہ پوچھا کیا بات ہے عرض کی حضور دریائے دجلا کے پار جانا تھا مگر ملاح نے یعنی سیلر نے بغیر کرائے کے کشتی میں بٹھایا ہی نہیں مجھے میرے پاس بھی نہیں تو کرایہ کہاں سے دیتا اسی دوران کسی عقیدت مند نے غوث پاک کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کیا تیس دینار تھرٹی کوئنس آف گولڈ سونے کے تیس دنار تیس سکے پیش کیے میرے غوث پاک کی کیا شان ہے آپ کی کیا سخاوت ہے آپ کی کیا غریب نوازی ہے سبحان اللہ وہ تیس کے تیس سونے کے سکے آپ نے اس غریب شخص کو عنایت فرما دی فرمائے جاؤ اس اللہ کو دے دو اور کہہ دو آئندہ کسی غریب کو دریا عبور کرانے پر انکار نہ کرے یہ ہمارے غوث پاک کی سخاوت یہ غوث پاک کی غریب نوازی اس میں ایک مدری پھول یہ بھی ملتا ہے دیکھیں یہ پچھلے دور سے چل رہا ہے پاک پانچویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں نا اور اب چودہ سو انتالیس ہجری ہے نو سو سال تقریباً گزر گئے تو اس دور کے اندر بھی جو مالدار لوگ تھے متمول لوگ تھے رؤساء تھے اثا تھے وہ پیروں کی مشائق کی علماء کی خدمت کیا کرتے تھے دیکھیں تیس دینار لا کے پیش کی ہے گوسی پاک کی خدمت میں اور وہ مشائخ ان دیناروں اور درہم سونے چاندی کے سکوں کا کیا کرتے تھے دین کے کاموں میں استعمال کرتے تھے وہ درم و دنار جو ہیں وہ غریبوں کی مدد کے لیے لٹا دیتے تھے اور اپنی ذات پر بھی استعمال کریں تو اس کے لیے جائز ہی جائز جو جائز, جائز ہے وہ جائز ہے جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے تو سعادت مند ہیں جو علماء کی مشائخ کی دین کے کاموں میں خدمت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں سنا مقصود ہے عرض غرض کیا اے میرے آقا اے میرے مرشید ہے میرے غوث میں نے تو آپ کی تعریف و توصیف کرنی ہے آپ کے گیت گانے اور میں اپنی غرص کیا کروں میں اپنی مراد کیا عرض کروں سنا مقصود ہے اصل تو یہ مقصود ہے کہ میں اپنے غوث کی اپنے مرشید کی میں اپنے آقا کی تعریف کروں سنا مقصود ہے تو غرض کا آپ تو کافل ہے یاغوس میری غرض کے لیے تو آپ پہلے کافی ہیں مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کو کہوں بس میرا تو یہ مقصود ہے کہ میں آپ کی تعریف و سنا کروں تو کاش ہمیں جذبہ ملے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کا غصے پاک کی محبت بالکل اولیاء کی محبت ہونی چاہیے اور غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں ان کی محبت بھی ہونی چاہیے مگر ان کی سیرت کو معلوم بھی کرنا چاہیے اور اس کو فالو بھی کرنا چاہیے غوث پاک رضی اللہ تعالم دیکھیں مومنوں کی مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں نا غریبوں کی مدد کر رہے ہیں نا کیا ہم مدد کرتے جبکہ غوث پاک نانا جان رحمت عالم محبوب رحمان مکی مدنی سلطان رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیف دور کی اللہ عز و جل اللہ پاک اس کی قیامت کی تکلیف دور فرمائے گا دنیا کی تکلیف تو آر ہے دنیا بھی چلے جائے گی یہ جس کو تکلیف ہے یہ بھی چلا جائے گا تکلیف میں تو جانا نہیں ہے اور آخرت آخرت ہمیشہ کے لیے فار ایور وہاں کی رات ہمیشہ کی رات وہاں کی تکلیف اللہ اگر کوئی جہنم میں رہ گیا پھر تو فور ایور ہاں مسلمان عذاب سہنے کے بعد جنت میں جائے گا اپنے اعمال کی اللہ چاہے تو بحثہ بخش دے اللہ چاہے تو سزا دے کر بھیج دے اللہ چاہے تو معافی دے کر محبوب کی شفا سے بھیج دے تو جس نے مسلمان کی تکلیف دور کی اللہ اس کی قیامت کی تکلیفیں دور فرمائے گا جس نے کسی تنگ دس پر آسانی کی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ, کی فرمائے گا اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو ہم فانی مصیبت دور کریں مسلمان بھائی کی اللہ ہمیں آخرت کی باقی مصیبتوں سے بچائے گا ہم مسلمان کو دنیا میں آرام پہنچائیں اللہ تعالی ہمیں اخروی آرام بتا پہنچائے گا کسی مسلمان سے اس سے کانٹا کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی دور کریں اس کا نظر ملے کسی غریب کی غربت دور کر دیں اللہ نے چاہا تو دین و دنیا میں آپ کی مشکلیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا اب دس ہزار میں مشکل دور ہو جائے لو جی سستا سودا نہیں ہے بھائی سستا نہیں بہت سستا سودا ہے ہمارے غصے پاک رضی اللہ تعالی ہو بیماروں کی تیمارداری بھی کرتے تھے عیادت بھی کرتے تھے اور آپ کا بہیویئر بہت شفقت والا تھا بہت ہمدردی والا تھا کوئی آپ کے پاس آتا ہمدردی کا اظہار کرتے چند روز ملنے نہ آتا تو اس کی خیریت دریافت کرتے کہ بھی وہ آتا نہیں ہے. کیا وجہ ہے اور یوں بھی ہوتا کہ خادم سے فرماتے جا کے معلوم کرو کہ فلاں شخص کسی پریشانی میں تو نہیں ہے طبیعت تو خراب نہیں ہے اور جب تک ہمارے غوث پاک اس کی خیریت نہ معلوم کر لیتے مطمئن نہ ہوتے اگر کوئی بیمار ہوتا اس کی علالت کی خبر ملتی تو آپ منفس نفیس خود یادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اب میں کہوں میں تو جی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں میں تو استاد صاحب ہوں میں تو نازم صاحب ہوں میں تو عمر میں بڑا ہوں میں تو مال میں بڑا ہوں میں تو رتبے میں بڑا ہوں میں تو ابا ہوں میں نانا ہوں میں دادا ہوں میں چاچا ہوں میں ماما ہوں ارے بھائی تو جو بھی ہے یادت کرے گا ثواب ملے گا بھائی تو ہمارے غوث سے پاک ادت کرتے تھے وقت پر اور جب عیادت کو تشریف لے جاتے تو دیر تک اطمینان و تسلی کے ساتھ اس کے ساتھ باتیں کرتے اس کے قریب ہو کے بیٹھتے ایک بہت پیاری حکایت اوس پاک کی اس میں آپ کی عیادت کی بھی بات ہے اور ساتھ میں آپ کی شان و عظمت کا اظہار بھی ہے اور آپ کی کرامت کا بھی بیان ہے چنانچہ حضرت شیخ صالح ابو المظفر اسماعیل بن علی حمری زر رحمتہ اللہ علیہ فرماتی شیخ علی بن ہیتی یہ گوسے پاک کے خاص خلیفہ تھے علی بن ہیتی یہ بیمار ہوئے اور ہمارے باغ میں ٹہرے ہوئے تھے غوث پاک تو خبر ملی تو آپ پر دشوار مشکلات والے سفر کے باوجود وہاں پہنچے حالانکہ سفر دشوار تھا اور وہاں پہنچ کر اپنے خلیفہ خاص کی عادت فرمائی تیمارداری کی اور اس کے بعد آپ اس باغ میں تشیب یادت فرمائی یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے دو کھجور کے درخت ایسے تھے چار سال سے خشک پڑے ہوئے تھے پل بھی نہیں دیتے تھے میں نے راجا گن کو کاٹ دوں گا غوث پاک رضی اللہ تعالی نے ایک درخت کے نیچے وزو کیا اور دوسرے درخت کے نیچے دو ادا فرمائے اس کی برکت کیا ہوئی ود ویک ایک ہفتے کے اندر وہ درخت دوبارہ زندہ ہو گئے وہ درخت گرین ہو گئے سرسب ہو گئے شاداب ہو گئے پھلنے لگے پھولنے لگے پتے نکلنے لگے اور اسی ویک میں اس پر کھجورے بھی لگ گئے کیا بات ہے گوسے اعظم کی کہتے ہیں جب کھجورے لگی دیکھیں بزرگوں سے عقیدت اب وہ کھجورے لگ گئیں تو اب کیا گوسے پاک کو یاد نہیں کیا کھجورے کھا رہے ہیں بھائی اب بول گئے بھائی کھجورے دینے والے کو نہیں وہ کھجورے لے کر گوسے پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے میرے گاؤں سے پاک رضی اللہ تعالیٰوں نے وہ کھجوریں قبول فرمائی تنا فرمائیں اور فرمایا اللہ پاک تیری زمین میں برکت دے تیرے دراحیم میں برکت دے تیرے سو میں برکت دے تیرے دودھ میں برکت دے اب یہ برکت کی دعائیں لے کر پہنچے اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے برکت کی دعائیں کروانی چاہیے دکان کام کاروبار رشتہ رشتے والے معاملات ہیں جو بھی معاملہ ہے اللہ والوں کو بتائے دعائیں کروائے اپنے پیرو و سے دعائیں کروائیں انشاءاللہ برکت ہوگی تو یہ شیخ علی بن اسماعیل بن علی کہتے ہیں کہ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ میری پیداوار کی مقدار دو سے چار گنا ہو گئی جب ایک دن خرچ کرتا تو دو سے تین گنا ہو جاتے گندم کے سو بوریاں رکھتا پچاس خرچ کرتا باقی دیکھتا دوبارہ دیکھتا تو وہ پھر سو کی سو بوریاں ہیں میرے مویشی بکریاں وغیرہ وہ بچے جنتے اتنے بچے جنتے میں گنتی بھول گیا اور حضرت سیدنا شیخ عبد الغ چیلانی نورانی کی برکت سے اب تک باقی ہے تو عیادت کرنا سنت ہے میرے نبی کی اور میرے غوث پاک اس سنت پر عامل تھے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس سنت پر عمل کریں اور مسلمان بھائیوں کی عادت کریں اپنے رشتہ داروں میں سے اپنے ملازمین میں سے اپنے شاگردوں میں سے اپنے استادوں میں سے اپنے جاننے والوں میں سے اپنے دوستوں میں سے اہل محلہ میں کوئی بیمار ہو جائے اس کی عادت کریں اگر غریب آدمی ہے تو اس کی مدد کریں اللہ میں نصیب فرمائے اور غوث پارکی کی کامل محبت عطا فرمائے امیر علیہ سنت عاشق غوث سے اعظم ہیں بارگاہ غوثیت میں کیا عرض کرتے ہیں حشر تک گائیں گے ہم گیت تمہارے مرشد ہم تمہارے جو نمک خوار ہیں غوث سے اعظم ہم حشر تک آپ کے گیت گاتے رہیں گے جدا کھائیے ادا گائیے ہم تمہارے نمک خار ہیں جو غوث اعظم کھوٹے سکے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد وہاں نکموں کے خریدار ہیں غوث اعظم اللہ ہمیں غوث پاک کی سچی محبت فرمائے اتبا بھی نصیب فرمائے اطاط بھی نصیب فرمائے آمین بھی جاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم